شو اور حرام پھتا کبیر اصلی مکان مسجد الحرام فیتا جوانی من اکبر اللہ <سؤال> زدنا تو اکبر من تط اور اذنوں نے قاضی نے نک محتار رو کو من استفا و من یلتدین تمام دنیا ولا پیروناک سامنے دیا خلاسل بھی کرو کہ سو گرتنا ہو رہے اللہ کے مسئلہ استعمال بھی اس میں خاص کے مسئلہ یا کا نام یا کہنا استعمال سرحب بخر کے ددریوں پر کو بیان بتوئی تنقید بیان قرآن یا تو سرح مضمون سروش یا اہم ہونا سو روپ مطلب دو لے طاقت والا رہے تھوڑے رلم والا رہے پھر اتنا جلو لگے اندازہ موقع بھی ڈالمٹ وڑا ہوئی بریان نکم و دودھ آج میں یہ تو موٹ تو بیان رہا ہوں گا جی کتاب سرما پکڑی کتاب سر نارنس راؤں مل پاؤنڈ بیان ہاں کہ اتنے آنا جو آدھار تو مدار جاپ ہیم آم سا منے کار لگی بدو ایم منا کہ دے خبا سو پینس خبر جی مرد کئی داست کبھی ساتھی پدرہ منا کہ مدد بنی چاہیے پینس خبا پرو کی جی آیا تھا سرو ر کے رتی رہا مہینہ مہینہ اس طرح سو پرارا نہیں کلو پکے مرا پتھر کٹ چیتا پہ تکلیف پکڑے ریما کے وہ پکڑ آئے من پکار کرنا کتاب سم نظر ربھی آئے اسلام تک جی پکڑے پر پکڑ کتاب من روڑو شکاو گا بھی تردی کوئی باری پتھر پہ سکا ہاتھ ارکان خواتین کتاب تھی تو اس وایا بار دکھاؤ مجھے گھر والے پورا سا دروائے تس محل کتاب نے مانا امارا تازہ ہی اللہ کا سوار شکوبر وجہ دیا بے آس آپ جاب ہوا جی علیہ السلام جنگ دشمن تھے ہماری جواب تو دشمن ہونے لگے رحمان علیہ السلام شہر کر کے احمدی ماں کا پر سرحمان ماروت ماروت شہر کو نہ کوئی نما پھر نہ الفاظ روم مزے کرا کی ہم نے شیخ پنج شکبیری یہ سوارا ہوئی کداران گئی کلوئی یہرو ناکاروں سوارا ہوئی منگلان نا کرمن بیماتوں میں من کرنے میں خبریں دبیل رہی ومن ال رمو تو شک بیری دی زمان زما پڑا کے دا شک رہا تھا سوا شکو کو پر عنوان دا پال بھی اپنے اپنے پنجش شقویری سلو شکویری فکال اثر اب درمیان کی دا اثر کی زجر پیدا تعویر تو شکو دی رغل مشاکل تندے مک شکویری دی رشتدین دامن ظلمو تشک ویر شیف اور سے پیشتلا و دا, دا, پیش دا مشاکل بندوش اب دائ کا خز اللہ بیا خدا نام دیمنگ آل بھائی ایمان رہو منگ منی بھائی رکھو اب دلیل نفری جی کروا جگہ بھی ہاض آر میں چیلا پھر آتا کتابی منگیا منا لیتا ڈاکٹر تو مسالا یا در سالت مسالہ شورفا سور لا مسالا ڈونے تیرا منت ابراہیم علا سلام آج بار اگر پڑواد والے سوال کر دیا نا اس بارے میں دےم یاپو ملے دی کر کر سنورم یہودیت يحود, کی ہدایت پہ نسرا دیا ہدایت پہ خانہ کت گرے انضم د بیت اللہ بیت المقدس کا خلاف مرام کا خلاف ہے شرف علما بھرے آخری جراز ان سفا علما مقام میں کیا ہے صفا مرما میں تو برطان بڑا صفا کو روشن ہوتا ارے سالت مسل ترقی مسلم مواد کا ویلا میلاؤ ہے تاکہ مقصود میرے سرد نہ توفید پہ لفارت پید کے پی تعلیمات غیر اللہ حلال نہیں کیا جائے تو غیر اللہ حق مل خراب ڈاکٹور اول بابر توفید اور احساس ختم دیب حسر چروشہ باغی کے جیات مسئلہ امور انتظامیہ انفاق اغل امور انتظامیہ سلوک امور انتظامیہ احساس قائم کرے ہراست گئے اور جو پردے معلومات کرے جی ہاد مسال چھوڑ آتی سنگھی نہ انت کو سجی یاد ہو کر مال و یاد مال گرانو حج مسال مسلم یا تو روباتی دیہات لذیب دوست پورے آخر بڑے مضمون ہو رہا سوائے اموری انتظامیہ اطرف پر ضرور شروع کیا انفاق مسئلہ مسل پہ آخر کے بیا ہمیں مسئلے دے ہمیں ہمیں انتظامیہ دے ابھی آخر کے جو تفریح مسئلہ میری میسر جیسا کہ ان کی درمیان سے تو فرمت مقابلہ سوال ہو حرمت نہ پڑے کہ بدل استعمال دے دا وہ دا اور خیال تھا کہ داد جمال ثانی اخراور تھا حقت کے رجب سڑو سے ہو کافی ہوا رکو صرف ایک میٹ سے زخر مت جنگ پہ اور تو جنگ پڑے کہ بنا دے جاپ مانے دے پہ تال رکھو مست گنان من گول دائی راتا اور سبب دفتار مر مسجد حرام الگ ملک حول نے جمع دا عزت نہ دہم سبب دفتار اور جول دہل دری جمع دری جمع دا دیر کوئی گنا دے دہم سباب اور دیر گنا دے دطرنا زلورم سباہ مریادا لوگ نہ ہمیشہ قطر ہی بتا سو کر دے گلے سے واپس کتا سوین سب نہ پندم سباب مانے د فتح یہ اسماب دے بن دری قانون دانے چوسا کے نقصان کمی فائدے ہی ڈیڑے ہلکا کرتے ویوسے کے نقصان زیادہ سے فائدہ کم کما ہلکا کرنا زمیندار جوار کری یو سٹا جوار وہ کرسان نقصان کم دے سلیب سٹی جوار بچی یہ فائدہ ہی نظر ندر تک مانے دے فل نہ یوں دے اور اسباب دفتار ڈیل بھی دی. تو مرتب سفل دینا نہ مڑ سو نہوان دی برباد دیا مرف نے کے غنی متون ثواب نے نشتہ تو دنیا کی غنی متنا افا تمین ہمول خانہ کے ثواب افاط من ہمول آفا خانہ سوب وہ پوچھتی تھی نہ وہ سواب پگوا کیا ہمیشہ ہی میاٹ تھی تو فربت سر ہوتی در متصری بھی یہ من فسل رجب من فصیل اور در متصری محرم الحجاد تکمیل اسمار گرین متدار کو دو سو چودہ ترسد مت سلو دیل اٹرل ہرام ہر با دیکھ سردن منی متصل دی یو پی فردن سلاست سردن پوا ہدن پرد یو پی فردن یو پردن سی رجپے داطر پکی موت سے دادی اعبتی پکے حیات پہ و نو سا دھیری حل خا ز و محرم زل خا زل حجا و محرم سادری و کی در مٹے در ویاٹے متصلے وپار دسیاں واردی نو ساری متعارت ریتیں رنیال <سؤال> مولا بے لوٹ آپ پٹ آل مجھے پہنچے آئے میرے تکار کے مولانا روحانی صاف دا دا کر دیا مات یہ برس اولم کی جاسمتا سر دا بس سوا تھا پرانا گزرا نہما میں شادی سے میں مسلک تھے حب عمل دملا ارتداد ممتک سید مرگ پورے کوئی ہمبت امل بال راضی ارتداد تم گر ارتداد تم مرک پورے نا دے مسلمان ادھر پوران ظاہر بڑھیں گی کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائی کہ حبت میں عم برتل عمل ہمارے حبت ہے تو دے بے واپس مسلمان چون تو خزا برو گے لکھو امار لیکبل سرح میدک گرے گی ای وہ ایمان پہ ہبے تو ہمارو نب حبت سرا نفس سے سرا ہمر مختار والا دیکھ زبردست کتاب ہے امام سے مذہب کی بیان ہی خیل شریف الماؤ دا عمل دیے دمل دیے دو بدلے گا بندری ارتداد تھے یا عمل تھے یہ امتداد تھے ارتداد ممتا کےولمر کا پردہ بل عمل ہے ارتدار منی مرتب کے حب امتدار من مرتب کے پوری تھوتس حب سے ارتدار ممتد تو مرگ بوری مخلط کر مسلمان تھو مخلتف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جسواجی تعریف گئی نظی ادرک نبی صلی اللہ علیہ وسلام علی علیہ السلام عما تو پی ولم تخل بین عما ردتون صحابیہ دے کہ نبی علیہ السلام پہ اسلام کے دلے دے اپ اسلام بنے مڑ دے اس درمیان کے تخلزت در صحابی مسلمان مسلمان دے بیا محتصل بیا مسلمان تو رسول علیہ السلام تو خواہ تھا حای موتلام دوسرے دوسرا چل رہے لے ہو نبی علیہ السلام بلوان کے بہت تبھی نہ پڑے لیکن نبی علیہ السلام کو دار, دار منٹ جہادی سبھی جہدو پی سبھی لا جرو ہے کرنے مطلب جاہدو جہاد کی اللہ جاہ اللہ. جاہ کی فضلی دالا خلی دس ماجی ہے آج روبی سبھی لا خران کریں مت وقل کو تبیادی نئے اجرت فی سے ملات کر پلیر کور فری فی سے منصب حاجی نزیاد دے حاجی دے. فی سبیل اللہ اللہ پر مل دلہ اللہ بھی امید کی کہ بار بھی مانا ان شاء اللہ ہمارے طالب اور ہمیں ان چہجروں کو آجرو فی سبیل اللہ بکور دے جدو گنا مافی اور جہدو فی سبیل اللہ دے کشمیر کے افغانستان کے امن قربانی پیش کے لدو گناہ مواف دے فریس بھائی مسلمان کے کسا کا جماعت ہو سانے سش پاندے کن تر پہ اگلی بند سوسی جمع ہے دا, دا جما پسند رش ہو یہ دوستے بھی تھا مانا تک دینا اس بری گی نظر تیار نہیں سب اس انتظار کی, کی وغیرہ ناستے بھی روان دی دوسری دفعہ سے جتنا سچو کہ اگوی زمان دے ہمت اغبل زمانوں دے رحمت بنا شک آمال بد و شکر کی مت متا نے ہمت کی رحمت برائی گی سوتوں کو رحمت بھراشو جب مزے کو دنیا کے بم رحمت ہی کہ ہمت کیوں رحمت کہ چاہ تعلیم کرے کہ ہمت ہونا کامت رحمت بنے نا ہمت زبردست ہے جی ارادہ زبردست ہے ہمت چار باپ تو جذگار من سے تکلیف رہا رہے اوور اتروا We چلو میرا لگ لگی میں ان دماغ ہو ہے سختی نہ رہے ہمور انتظامیہ منتظام مچھل سلوڑ سے مجھے جامع ہم کہ سرو کا نشیں جنگ زو جہاتے نی پیتاری حسب بھی تبھی بنا صبح سے ہم نے انتظامی ہوں گے اور اہمیت جہاد بم معاج میری ڈرے خبریں بتا سو معلوم سے کشید خبریں تعلیمات میں لکھل کل میں غلط لکھل کل ویسے لکھے گا تعلیمات ہوئی تھا منانا سلیم نسیم نہیں ملا بھائی کوئی چیل مانا نیچے کو میں نیچے دا منا چیت فراہم کئی کرانا وہ لکھا یہ سامان کافی ار میں وہ لوگ تاریخ مانی چیل فرار کی تاریخ مسما باغ پوسٹ فلاسا پکتا احتیاط پکا رہے زمانوں کے اس شرابوں جوار آئی شرابوں کی طرف تھا نشاد بند طرف تش نشوں کی کنزل کی بارے تالاب کے شراب مسکا کنزل کی راجی. لیکن کہ اگر صحیح شیر کر کنزل نہ ہر سمے برپا تھا دارنگ جوارے کی طرف مال راضی لیکن بلتر کی جھگڑی راضی مسلمان سے مال کا سپورٹ راضی سری مالم آسپ والی مرگم پڑت والی جو جرمنی ڈاکٹر دے اگا وہ شراب ختم شو نیم اسپتالوں نیم جیڑوں کا بمدگار ہے جکا مرضوں کا اکثر مرض لگے اکثر جگڑے پرساد نہی آنے سے بروائی شراب پک مل خباس اگر جرمنی ڈاکٹر ہوئی کہ وہ سیاح نشہ کئی تو شراب ہو بلا نشہ ہو پر سلے پکار کے ودا سی نہ کہ شویت پکار ہو یونانی ٹپ کے نشے نہ اور گائی یہ جی ڈاکٹر نشے اڑ گئی نہیں دیکھی فوری راجل اصلاح ہے لیکن مرد مضبوطی سنو داد انفاق میں سات دےم درج کر کے مسئلہ زور کیا انفاق یہ کی طرف مال کمی ہے بھل طرف سواب تھے بتانے انفاق لازم نہ دے شرف ضرور دماغ لگایا اور شرکت کی شکار ہوئے داسیواز آپ مجھے معاپ ماں آئی انٹرو یہ ان کی پوری سفت ہے منسوب صفت نہ یہ سلون دفار مپوری سانے ہو آپ موسم زائد دفل فرق نہ دیدان جی کمشن زائری چلو حرکے محل آپ آتے کشتا درجہ ذریعے لس د کتا نبی علیہ السلام لس دکھتا زہر پی نل بکال لسٹ کال تو خا دیکھی خیرات نکائے ساتھ پنچ ہزار روپئے تھا مہاوار تنخواہ تاکہ پنچ ہزار روپئے استا گیری میں اس نے خیرات نہیں چاہیے لس دکھا تھا ہر بیان بولے افوا محل تخيرات خیرات شے کنتے استاد تو تج جی خیرات کے ہے پتہ سواب نفر کا ہے سواب کو فرض کے زیادہ کے نہ فرقے تجزانہ ٹوڑے پر ادا فرض تھا کل بچوں نہ ورکائے فرض تھا بھلے کہ صاف جات دے خیرات چورکائے نہ فرشے کا سواگی ابو بریرا رضی اللہ عنہ فرمائی شو شہد ابھی ہم نے سلام تو بھی تینا یہ سرا کر پڑا یہ زیادہ پڑھا یہ مسلب اشر فائدہ یہ پل بچوں میں پڑھا یہ مسلب اشرفا درما پیپل خدی من خرچ کا یہ زماس سلور مرفا ایپل نوکر لےوا سر بلا پیزم بلاشر پڑا ہر مجھے ایسے منٹ کا ترتیب یدہ مانو الفا سمجھ رکھوں شے کہ زائد نے خرچ نہ تھوڑا خرچ کا سوشلزم والا تھا سوائی ابھی معلوم ابلتے پہ بھی مانو نا بہت میرا سونے دے مانتا حیرات کا ہے دعویٰ لینا کا چارہ سال حاقت نہ صحیح خزارے پہلا نہ کما یا کس پال قسطان در مسالہ سورجی ہاتے تین مال کسی لےکائے نقصان پکی رہا جدا جدہ پکائے گیا پک خراب پیسی لیکن زلم رہا تھا نقفل مال بور کبا ادیتی مال کے اصلاح کبا لیکن کشیر کرا لو نفل مال بور رہے گا پاکستان یتاما اسلح ادو دفارا سو ہماری تربیے کی مقصد بنے تو مسئلے نہ عضاب ہے تو بھاری تلا نسو تقریب کے بہت زوالے ہوئے شیشے کتی اور نقصان متو یقیناً بار تلا زبردست حکمت والا ملاتن کے ہر مشرقی آتے آتا یورومین سلورما مسلح دو نکا سرما اپنے مشرقی خدے ترتی پوری ایمان روڑی مینز مسلمان اور اداد مشرقینا یہ طرف تھا خزا پسند ہے لیکن بل طرف تو شرک دے تو ہے ایمان جسر کا ہوتا امی نے سر ہوتا ہمیں سر آتا کوئی نکاسر مار کا وفرف ہو رول مشرکان ہوتا تبدیل پریشی مسلمانان سے آبد ممن ہو رہا دے تو مجھ رکھنا شانت الخادر سے فرمائی شرس دے غیر الارا غیر و نات اور غیر نا تا غیب دان کا ساتھ ہوئے شردا سے ناکار ہے شرط رکھا نبیا نے فرمائی نکا کی درور وجنا مان حسب و جمال اور دین فس فرزات دین. دین فور زیادہ دین و نینداڑا پور ویندار رہا تھا بل چاہور جانے دینا رہا دون ع لا خلق مجرکان بلی خلق اور تھا دا اور تو زمانہ حامی دعوت کفر تفر اور دیکھا کہ دونوں دعوت ور تھا مرا کپر مشابے کے دیکھ سر اور سرا ذکر دشبہ بھی اور مشبہ اشتہار میں وہ کبر <وو> مشابے کا چار سرا تو وہ سرا ذکر دا مشبابی بی امراد مشبہ استہارا مشرا استعارے کو قرآن کیوں ڈالے وہ پھر قرآن تلخیص والا چاہیے جی وہ پھر قرآن کسی مجاز کو قرآن کی ڈھیر دے دکھائی کے قرآن کے مجاز نہیں چلے نہیں اس طرح وہاں پھر قرآن کسی والا ہو ہماری طرح خلق بری جنت پھیرت تمہ پل سرا میں آنے یہاں کام خلکتا ہوں میں گی سر کہا پنجوا مسئلہ جو جہاں ہے وہ طرف جمع گئی خل سرا نہ خوش پر گی بل طرف تم گندگی نہ حیرت کے فرش پر واتم پرکھا لیکن کشرک پر غلط دم ہوا کا خزا تعلقات اس جائز دے مشرے مشرقی تمپنی مشری تاریخی پڑپی مربع کرنا فاتر سا مشکری مشیرکانہ لبو نا تو من لے کے گئے دیوتا تجر چپا کشی تر نر چھپا کشا تو نو لے کے گئے حکم ترپاری تا یو یدر یو یہ تردے دے چپیدارا اکثر مدد خیز دس روا پہلسمر پاک بغیر حصہ نہ خاون تعلقات بولے ہمارا تھوڑا پہ دلاس کا من خدا پاکستی جانب دوں تو مرے کہ یہ تو مرنا پہ جاتا تو ہرنا پپا کر شاپ آشو محبت کی سرا مینا شرک اور ادبار اور محبت کے پاک سرا پاکی مین زنو مت توحرین مین ادبار نصا یا تو ماسیت متحرین کے قٹے دے دم اس ردا دا خز مشاغا دا ہر دا دا سرا دا رحم دا گے د دا پشان د تخم بچے فسلانا سا سفے نے راجا پر پٹی دت سنگ سے سر کمزے کے فصل کی آزے سر تاروں کا بھائی نپار کے سر چی انداز کے پڑے کہ مشیت ہو ان پی روکے دفلتا پارا وہ تفرلہ دالانگا سماتا شریر مین جوڑ جلد تلیا گپ جوڑا ہو پاری تالا ٹک دف دا ان پروز نے کہ پالا سوچنے میں کی پائی تالا سمینے والی انے جان کے کم جدوت دینا ہو پڑا ہے حسم ماضی مستقبل ماضی صادقان اور بلکا زبان صادقان جائز ہے ماض اللہ قسمی حداد دست قرآن خشے دے درست کا زیبن جس دن دے دا حرام دے جمین بموسو تو خطا اندا جیت دے ابر چاہیں دا پڑا چاہیں زمانہ رو پہ اخبن کر سو خبر دیر اپر دیر خسم ہے وہ کوئی گنا کرے شافی سے وہ قسم اللہ ولہ بلا و اللہ دا کابل قسم پہ جا بسم مستقبل بللہ دے بغیر بل اللہ بلنا بل ہسم کوڑ جب جما دا جما ہسموں کو جب چکر ڈوڑے جاتا جما ہسم کوڑ جب مندا دا کسم بے واسطے بدی من اسرار گناہ دے دا کسم مات بے مبا بند مات کروئے دا جم دا کما ماتے کے میفو ددی مستقر جما مبہانی مستخرج لفظ ابو مطلب دے بادہ کی مقید دے داقی صورت ناصے خز دخاون کے درمیان کے مرم ہوا خاون خز توے مدی آگے پر عزت پیار کرے تو خاون عمت یہ ان خرچ تھی مان کے طالب سلاسا نہ متخم نہیں لیکن کیونکہ خز دخاون کو دخت آئن بتلو کے وہ نقصان ہو ہر داغڑے ہٹے تھا سمانجی بہاضی خود جاس خاص یا کیا کر سکتا ہے جو کہ سمون پہ تو اطراف حکام خبر آئی مسلح واوری قسموں کہ دا صحبر خرید زدنی نہیں جی کی مطلق قسم کھڑ دیں یا سلور مش دیں کجے سلور میش تو کن جیش ہو کپاڑہ دمین بور کی کن یہ نش ہو سلور میچ سے دیر و دے نہ صرف انقزاد سلور میٹ تو سر خز تلا کشا نہ امام سے مذہب دے ناقل عبداللہ ابن نے مسوس سے دے امام شادی صاحب وہی سرو میں سے تیروا دیں نوقاجہ بخو نہیں خاضہ نو قاضیبا خاؤ جاؤ باڑی طلاق دا مذہب تو شافی صحب دے جاضیب اطلاقی پر زور باندھ دے اور نہیں بیان کر دیں تم نے آباد سے نو کہتا تو شافی صحب مذہب میں عمل کا ہے آگمن کول دے دیں آباد سے بات قاضیب تلاق اور گئی امام سے عمل کروں چاہے اگر مت کھوجے تو خبریں ہاقی دادا فیصلہ تھا تھوڑا ہاقی دیں بھی کن جو آئی ایک دے تو اختلاف دو رحمت دا فراہمت خالی رات مل جا یوم مزہ یوم خبر والی نے عبد اللہ مصوص صحابی دے دا خبرہ کا کھڑے دا نے آبا صف صحابی دے دا شابی صاحب خبراہ کا کھڑے گڑا حا دی, دی امام اشابی صاحب ابن اباس بر خبرہ وار کڑا اب مخا کرا امام صاحب دا عبداللہ اللہ ام سے خبر لطرجے وار کا اگم کتابوں نہ ہوا ہے کچھ تب سفت ہوے گی کتابوں نے کہ وہی سوہی اور خبروں کی مدرک ملا کر نہیں اگر ملا لمع تو کیا سو دور درو کوئی غلط خبروں کئی نہ لیکن تب ریکا فنی استخلاف تھے اختلاف نوت رحمت تھے اور یہ خواہ خواب ہے کیول میں دراز نہ گئی پیٹا پا پائی سرو روز ضرورت ووسائ مختلف مجھے آمر کو امیان مسلی نئی زما استاد مات ہوئی کرو کہ زما مکلی کی وا بول سر ہوتا شاپی سماج مجھے ہوتا ہے کو چمر تکلیف دیا گا مسا مساف دے دام دسما اس موڑا آ سا داد مولا نا مساخان دیا اسے باغا کا سال موڑانا مسافان سے بے تو بفر والا کوئی افات نہ مدما سر کام کو دادا کام مسئلہ نا چبھی دادا ہمیں پلی بھی گیا ما مسا دفارہ شرا زمنگ کا بلکند آخر کند او شاشی او اونا امیر او شافیع. دا شافیہ داد دا داد دا قرآن دپارا شروع ہو دی داد دا بخاری شروع دا کے اصل کی راجی, دا سٹول شیو دران شیو ددیث کی شیخ الحدیث تاس ہدایت ہو رہا تم حدیث مشکل راج کی ہدایت ہو رہا تو شیر و خا تاس ترجمہ حدیث بھی چاہیے مشکات حریف طالبان تو ہم سلیحت کالا بخاری شریف ہوئے مشکاط مد لفاظ تو آئے جائے گا دیکھا مالک سر حل شیر ملک صاحب تریف الحمد کی منگ تھی کہ جی جو مفتی کی حفاظت اللہ سے طالبان آگا بہ حدیث تو حاری سکو بفکر سرا خوبصورت سرا میں طالبان حسین احمد اب مدنی صاحب کا حل کھاؤ تاریخ دو دو ناشدہ ناشتہ خبریں کردس بواق کے بعد زبردست پیز ہو لیکن امتحان بعد کے مفتی کی فیتلا سے طالبان کامیاب ہوشید احمد مدد صحیح طالبان میں تمہارا کامیاب نہ ہو مفتی کی فیتولہ سے گندہ خبریں پورے دا فرق حدیث ہر بیو کو پکڑ کے دا ہدایہ زبردست کتاب دیں تو بخاری دا دا بخاری شرح ہدایتار دا حصہ کی تم حدیث پکڑے کتاب نے دا ہدایہ حسین ہمارے مدع سے تمہاری گران خبریں کھولے وہ آزم الطلاق کا کرتا کو طلاق ان آزم اللہ کا تو ترجمیر آزم ان فضا کو ان فضا دلو رہا تو اور شادی سے ہوئی نا حسین گراندیں دبا ماں تو سوار تو نہ ہو رہی ہو رہے حکم نے دار متعلقی بھائی سارے الزام در خیزان یا درے تو علی فلام پہ آج خاری جی ماہو چو کو مدا حاملہ نہیں کہ حاملہ وا نا ایسا دے وہ اوین ز نہیں ہو رہی کا وینز وا ندا دبیا تو ہے زیاسہ سبھیرا نہیں کہ ایسا سبھیرا نیتا دِبیا سے دے دو میٹ سے دے میرے کاری کی. سارے نظام پر سلاست ہومام شافی سیب جے تو دیکھ بھائی ہمام شافی سیب سلاست آدت آکل دے دادت آکل تمی چید مہنسی د تمیزی مزہ کری دے مزہ کری تمیزی مونسی در جمی دے ہے توہر تو مزہ مذکر دے مو نس دے سلاست آتی سلاسط آتی ہے دلالت گئی کہ جمع مزکر بھائی مزکر سے تو سلاسط آتی ہوئی کہ زمان امیز بس تو امام سے وہی کی عادت خاص کتاب اللہ نے دو نبرا نصل اللہ کلا وہی ہوئی ہوئی کہ حا آدت ہے سگو روز متا چون دیا پوران سات کتنے پرتا ہے سو ری دا, دا تو حیض دے اس لے تو نے پورے کی تہور کی تلاک پڑتا ہے پورا سو نظر اورتبرائے جو کمیگی کدام متبرائے نہ کم طور کی اشتلاف رکھ رہے ہیں کدام متبرائے کمیگی کدان متور زیادے گی اللہ پہ صلاح کو